اس آدمی کا نام تھا ظل و خو سرا جب حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے وہ آن کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے عدل کیجیے حضور نے فرمایا تیرا ناز جائے میں اگر عدل نہ کروں تو کوئی عدل کرنے والا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس پہ تلوار سوت لی کا ماروں اس کی گردن اس نے فرما نہیں اس سے قوم پیدا ہوگی جو قرآن مجید پڑھے گی مگر حلق سے نہیں اترے گا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا تو ایک قول یہ ہے کہ محمد بن عبد الواب اور خارجی یہ سارے فرقے اسی کا سمر ہیں اور یہی حضور کا جو پیشن گوئی تھی یہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں